اور ضرور ہم تم کو ان کے بعد ازم میں بسائیں گے یہ اس لیے ہے جو میرے حضورے کھڑے ہونی سے ڈے اور مینی جو عذاب کا حکم سنا ہے اس سے خوف کرے